وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلٌ اور اگر میرے نبی بعض باتیں گڑھ کر میری طرف منسوب کر دیتے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ مشرقین مکہ افطرا پردازی کرتے ہیں ہماری طرف جھوٹ باتیں منسوب کرتے تو ہم انہیں بڑی سخت سزا دیتے اور دل کی طرف جانے والی ان کی رگ کاٹ دیتے اور وہ ہلاک ہو جاتے اور تم میں سے کوئی ہمیں ایسا کرنے سے نہ روک سکتا لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا بلکہ اس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات کے ذریعے تائید کی قرآن نازل کر کے ان کی صداقت کی دلیل پیش کی دشمنوں کے خلاف ان کی مدد فرمائی اور ان کے ممالک کا آپ کو مالک بنا دیا یہ ساری باتیں دلیل ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف سے قرآن میں ایک کلمہ کا بھی اضافہ نہیں کیا بلکہ قرآن کا ایک ایک کلمہ کلا میں ہے